خاص طور سے جاگیرداری دور ختم ہوا اس کے ساتھ بڑی دکھ بھری کہانیاں وابستہ ہیں وہ جو صرف عیش اور آرام کرنا جانتے تھے پہلی بار زندگی کے سب سے گزرے ایک ایسے ہی تباہ جاگیردار سے ان کی زندگی کے تجربے سنی وہ بڑی پھنسی اور با محاورہ دخنی زبان بولتے ہیں یہ زبان جو بٹن کے اعلیٰ طبقے کی زبان تھی ایک مخصوص تہذیب کی نمائندگی کرتی تھی میر حسین علی خان کی باتوں میں دکنی محاورے کہاوتیں خاص طور پر سنی جا سکتی یہ وہ زبان ہے جو ایک عہد کے ساتھ زوال پذیر ہو گئی آپ حسین علی خان کی باتوں سے دو باتوں حسین علی خان کی باتوں میں دو چیزیں پائیں گے اس زوال تہذیب کی باتیں جو اب چکی ہے اور پھر دکنی زبان کی وہ مخصوص دل آدیزی وہ مخصوص دلکشی وہ مخصوص انداز جو ایک آدھا طبقے سے وابستہ تھا اور جو دکنی زبان آپ کی دعا سے کم سے کم نہیں بولے تو ایک ستر پہ سات آٹھ سال, سال اوپر تو ہوں گی ماشاء اللہ اب کیا بیٹے اب اب کو سر میں جھینا ہے بس بلا بے کا انتظار ہے بس اللہ جب بلایا ہاں جب یاد بھی چڑھے جائیں گے بے شک بے شک اب جو آپ جو, جو پاشا کے زمانے کے واقعات بولے آپ سرکار کے زمانے سرکار ایک دنیا تھی کیا دنیا کی دنیا تھی کیا دنیا تھی کیا زمانہ کیسے لوگ تھے ہمارے زمانے میں جو جو ہم لوگ دیکھے آج کی نسل کیا آج کی نسل جو دیکھی وہ سوچ نہیں سکتے دیکھنا تو چھوڑو میں بولتا ہوں کیا بی اس زمانے میں تو بہت سستا اب آج کل کے لوگ بولتے کہ حیدرآباد نگینا اندر مٹھی اوپر چننا بول کے अजी اوپر چننا اندر مٹھی کون करे سو ہے اپنے ہاتھوں سے کرے سو کیا آمار رہنا سر ہاں وہ زمانہ ہمارا ویسا نہیں تھا اوپر شروع اندر پریشانی ویسا نہیں تھا ارے ہمارا زمانہ تو کیا تھا ہماری خوشحالی تھی پریشانی میں نہیں تھی نہیں تھی اب جو ہے بیٹے ہمارے حضور کا ہم لوگاں نظری باغ تک ہماری دوڑ اس کے آگے تو ہمارا کیا حمار جی. صاحب سنا ہے جب حضرت کی سواری نکلتی تھی جی. تو اس سوقوں پر بڑا اہتمام ہوتا تھا یہ آنکھوں سے کیا کیا دیکھا ہوں یہ آپ کے یہ کون سا بولتے بیٹے یہ تاج محل تاج محل ہوٹل کو بولتے عابد کی شاپ ہمارے ندری باغ سے آتا سو جی ये آو, وہاں سے سرکار کے واسطے hmm. اب اگرچہ کہ سرکار کو وہاں سے جانے کا ہے آپ کے اللہ رکھو چار منارے کنے کیا hmm. چار منارے کنے جا کو مکہ مسجد کو جاتے تھے سرکار اب اس کے بعد وہاں سے وہاں تک کا دیکھ لو آپ پیلے پیلے دستارا ترے باندھے ہوئے کیا باہر آصفیہ دور کے لوگاں سیٹیاں بدنا دکانوں کی دونوں طرف کوئی پبلک کو روکتا نہیں اچھا پبلک خود انتظار میں ہاں کس واسطے ہاں ارے بھائی بادشاہ کی صورت دیکھنا بولے تو خسمتاں بدل جاتے بیٹے اچھا پھر ہمارے زمانے میں یہ فرض ہر ایک کو یقین اس بات کا ارے بھائی صبح میں بادشاہ کی صورت دیکھ لیے تو اپنے خسمتاں بدل جاتے وہ جذبہ آج کہاں ہے بولو آپ آج بڑے سے بڑا لیڈر جاتا کوئی یہ نہیں سوچتے ارے بادشاہ کا بولے تو اقبال اپنا بلند ہونے کی بات ہے نا برٹس کے وہ سواری نکلتی تھی اور پھر اس کے بعد میں وہ پیسے بھی لٹائے جاتے تھے بے شک آپ میں خود دیکھا ہوں اپنی آنکھوں سے لوٹتے تھے پیسے سیٹیاں بچتے تھے پھر یہ की کشاب پر آبد بولے تو آپ کو معلوم ہے نہیں کیا آبد کی شاپ کس کو بولتے آبد کی شاپ بولے تو آبد بول کو بٹلر اچھا وہ بٹلر وہ بٹلر جو ہے انگریزوں کے زمانے میں آ کر یہاں پر جو ہے آپ کیک پیسٹری اچھا یہ بنایا سو حیدرآباد میں پھر آئس کریم کہاں تھی بولو آپ کے حیدرآباد آئس کریم تھی کہیں بھی نہیں تھی وہ آئس کریم بناتا تھا اچھا بعد میں علاؤدین برف ڈیپو پہلا وہاں پر آبد کی شاپ کے اندر وہ جو تمہارا کون سا کی سنیما ہے نا پیالیس بول کر وہ پیالیس بول کر جو سنیما بعد میں بنا سو پہلے آبد کی شاپ تھی آئس کریم کھانے کو جاتے تھے لوگ کیک پیسٹری کھانے کو جاتے تھے وہ بٹلر کنے وہ جا کو جو ہے اس کو کا نام اور میرے کو اچھا یاد ہے صدر ٹپا کھانا چھوٹا سا وہتا تھا اور سڑکوں کا سیمنٹ کے سڑک کا کچھ بھی نہیں تھے پوری ایسی مٹی بنڈیوں کے راستے تھے وہ اور چراغی آتا تھا چراغی آ کو پوروں میں تیل ڈال کو پانچ بجے چھ بجے چراغی آتا تھا چراغی ایک سائیکل کے اوپر جا کے پورا لائن سے بتیوں کو تیل ڈالتا تھا اس کے پیچھے بولتے سو مشلچی مچھلچی کا کام آ کو روشن کرنا سڑکوں کی روشنی سڑکوں کی روشنی یہ لائٹ گٹ کچھ بھی نہیں تھی جب ہاں تو مسلچی بھی اور چراغی دونوں کے دونوں کا کام شہر میں روشنی کرنا تو سے حضور کی سواری گزرتی تھی جب جب ہم اس کو بولتے تھے شاہراہ عثمانی اچھا ہاں یہ نام اب پڑا سو ہے آبد کی شاہ بول کو ہاں جب اس کو شاہراہ بولتے تھے یہ دکانا ملے ٹھیلے کچھ بھی نہیں تھے تو حضور کا پہلا پڑا بولے تو آبد کی شاہ وہاں سے پھر آپ کے یہ پورا موزم جائی مارکیٹ مکرم جائی مارکیٹ تمہارا عثمان گنج محبوب گنج یہاں سے جاتے سرکار کیا سواری پر بہاری کیا نکلتی تھی کیا رونق تھی ہزاروں کے ہزاروں ٹھہر کے حضور کا اقبال بلند بل کے دعائیں دیتے تھے آپ لوگ اس وقت کیا کرتے تھے یعنی آپ کے پاس تو جاگیریں تھیں آپ کے پاس پیسہ تھا تو آپ اپنا سارا دن کیسے گزارتے تھے کیا کام کرتے تھے آپ لوگ فرصت کسی کو ملنا تو نا بی اچھا ارے جی ہاں شاعری ہے اب یہ آپ کی دو آ تھوڑا شیر شاعری تو سمجھو اس وقت ہر پڑھا لکھا آدمی کرتا تھا فارسی ہمارے کو معلوم ہم عربی بھی تھوڑی بہت آپ کی دعا سے جانتا ہوں لیکن جو ہے اصل کیا ہے سرکار کی خدمت میں رہنا ہمارا کام پیشی میں ہماری سرفرازی ہوتی تھی سرکار بلاتے تھے نظری باغ میں ہم لوگ بکلوز باندھ کر اپنے اور بیوی بی ہمارے پیلے پیلے پی شملے Okay. وہ شملے ہم لوگاں ڈال لے کے کر کے yeah. وہ ہم لوگاں سرکار کے سامنے پیش ہو جاتے تھے سرکار یا فرمائے ہیں جی سرکار سرکار کو سا سلام جھکو کرنے کے آداب yeah. اور واپسی کیسا yeah. پیٹ کبھی نہیں پلتانا بیٹے okay. پیٹ پلٹا کے نہیں جانے کا ہاں الٹے الٹے قدم جا کر بارہ قدم چودہ قدم الٹے جا کر جب پیٹ پلٹانا ہاں سرکار کے سامنے اس وقت چائے کھانا چائے کھانے جی ہاں چائے کھانے جاتے تھے نہیں نہیں بیٹے چائے کھانے میں جانا اس زمانے میں بہت مایوب سمجھا جاتا تھا یہ ہمارے شبیر کا چائے کھانا افضل گنج شبیر کا چائے کھانا وہاں پر چائے ملنا چائے بولے تو بہت بری بات आजकल के लोग जैसा शराब जी हाँ चाय की किस्मत चाय जा रहे बच्चे सरकार कैसी चाय लाओ अरे खड़ा चम्मच लाओ बोले अरे खड़ा चम्मच खड़ा चम्मच बोले तो यानी इतनी शक्कर रहना के चम्मच खड़े हो जाना हाँ नहीं तो बोलते थे उसको اے چائے لے کرا ریتی کنجالی جاستی بولتے تھے ریتی کنجالی جاستی بولے تو کنجالی بولے تو ملئی کنجالی کا تو ملئی اور ریتی کا تو شکر بولے شکر ملئی اچھے اور ایک اس کا نا افضل گنج کے پاس اور ایک تھا چائے کھانا وہاں ہم بولتے تھے سلیمانی لارے انہیں سلیمانی دیتا تھا سلیمانی میں تو دودھ نہیں ڈالتا کھا की چائے کی پتی ارے کیا چائے رہتی وہ چائے الگ انگریزا لگا دیے سو ہے اپنے کوئی الگ آپ نے کرنے کا فری میں یہاں ٹانگوں میں لا کے بنا کے بتاتے تھے چائے پیو بول کر کوئی نہیں لے تھے اس وقت چائے ہاں کوئی خریدتے نہیں تھے لا کے بتاتے تھے ہم لوگوں کو وہ آدت پڑا سو انگریزا ہمارے کو غلام بنا دیے اس طریقے سے تو وہ زمانے اور تھے ویسے تھے اب کیا ہے اب باپ کو پڑوسی کو چیچا کیا بولیں گا بیٹے بولوانے میں, میں کیا فرق لگتا ہے آپ کو اب یہ زمانے میں آپ کو में आपको باتیں بری لگتی ہیں کہ اچھی نہیں لگتی آپ کو کہ نہیں ہونا چاہیے تھی थी اب دیکھو بیٹے اب آج کل کے بچوں میں ادب نہیں ہے ابھی آپ کو بولا نا میں جو جی ہے باپ کو باپ نہیں بولنے والی نسل ہے پڑوسی کو چچا بول کے کیا بولیں گی پہلی بات تو ادب لحاظ سب ختم ہو گیا ہے جی اس کے علاوہ بھی برخاست سے ناواقف ہے آج اچھا کی نسل جی ہاں آدابوں جی, و ہاں جی ہاں ہاں ہاں اب عرض آر، کرانا میں بڑوں سے کیسا خطاب کرنا ساتھ جھٹکے سلام فرشی کیسا کرنا ہاں اگر آپ کو کوئی بات اچھی نہیں دکھ رہی تو ایسا مارتے بیٹے آج کل ہم لوگ حضور حضور پر ایک ماروزہ جا میر ساند فضوی یہ رقم تراس ہے بلکے درخواست لکھتے تھے آج کہاں ہے یہ ساتے باوا کی موتا میں جا رہے ہیں جیسا بھگتے لوگاں کیا نہ بڑے کا لحاظ ہے نہ چھوٹے کا لحاظ ہے کیا زمانہ ہے ابھی پھر کیا ہے معلوم اصل کوئی بات کی صحیح بات نہیں بولتے جھوٹ بہت بڑھ گئی دیکھو آج کل بھی ارے ایسا نہیں بھائی ارے اپنی مرضی دھن مڑی بولے تو بس ہے اپنا دل آیا چار دوست بیٹھے گپ شپ تو بھی چلتی تھی اب جیسا کہ مرغوں کی لڑی مرغیاں لڑاتے تھے مرغے اصلی والے اصل مرغ یہ آپ کے شریف موٹر ٹیکسی کنے شریف موٹر ٹیکسی کہاں تھی بولے تو اس پر سرچے لگاتے تھے نا جی آؤ سب سے بڑا اڈا ہمیں جی ہمارے مرغا لڑانے کا آپ بھی لڑاتے تھے جی ہاؤ میں بل گلابی پالا ہوں آپ کی درواز سے ہاں بل گلابی پالا ہوں اور اپنے اصل نسل کے مرغ پالتا تھا میں جی ہاؤ ہاں گم کے بس اللہ کا فضل ہے کبھی نہیں پالا میں جی ہاؤ مگر مرضے بہت لڑایا ہوں مگر اب کیا ہو گیا ہے معلوم ہے تو بولتے ہیں معمولی معمولی بات پر جھوٹ بہت مر گئی دیکھو یہ اپنے کو اچھے نہیں دکھتا اور آج کل کے کپڑے وغیرہ ٹھیک ہیں کیا ارے کپڑا بولے تو ستر پوشی کو رہتا ہاں ننگے پنے کے واسطے کپڑا ہے اب دیکھیے ہمارے زمانے میں خیر وہ زمانے گئے ریشم مطلس اور اب کے محبوب شاہی مل کے کپڑے کیسے کیسے کپڑے تھے اب وہ کپڑا بھی ویسا نہیں دکھا پھر ہم لوگ کی اسکن پہنتے تھے ہاں کی اسکن کیا کپڑا تھا کیا چمکدار تھا اب کیا ہے مٹھی ویسے کپڑے بھی نہیں ہے اور ویسے پہننے والے بھی نہیں ہے آپ کچھ بھی بولو آپ کہاں سے امریکہ سے آتا کہتے پہننے والوں کی صورت ہے نہ تو وہ کپڑے میں وہ بات ہے دیکھیے ابھی میرے کنیات کی دعا سے تھوڑے شارک اسکر کے پڑے اچھے ہوں گے ابھی شیروانیاں جی شیروان پہنتا تھا میں برابر جی ہر وقت شیروان پہنتا تھا میں और बगलूसा भी है मेरे पास नहीं बोल नहीं बगलूसा है शेरवानिया है तो ये आजकल की नस्ल तो सतर पोछी नहीं जानती अब आपके आप आप बच्चों को क्या चीज आपकी पसंद नहीं आती वो भी कुछ बोलते होंगे बच्चे हमारे हमारे बच्चे बोलते हमारा भात पागल है बोलते <laughs> हौला है बोलते क्या बोलना हो तो आप बोलते अरे बेटे आप कहा बेटे आप حالت یہ ہے وہ کیا کی کہتے؟ کو جائیں گے تو ٹی وی ایس پو جائیں گے کی ٹی ویوں کی وی وی میں زندگی جاری دیکھو بی, بی. وہ ایک ٹی وی بول کے لگا لیتے ہیں وہ میں تو نہیں دیکھتا میرے پاس میں درد ہوتا میرا اچھا ہے نا دنیا کی چیز آپ کو نظر آ جاتی ارے دیکھو دیکھو بی بی، گھر کی زندگی چلے گئی نہ باپ بیٹے کو پوچھتا کہاں سے آیا بھائی تو کتنی دیر پڑا بھائی نہ بیٹا کو پوچھتا بابا ہاں, خرچ ہو گئے بالکل نہیں پوچھتا وہ کیا کتے اس کا ٹائم ہو گیا کتے اس کا ہو گیا کتے ارے رے رے بکوا بکوا پھر اور کیا ہے بی بیبی ہمارے آج کل کی دلچسپی نہیں ہے کیا ہو رہا دنیا میں دلچسپی لیے تو کیا ہوتا بولو آپ لڑائی جنگ فالتو یہ لڑائی وہ بما گر رہا وہ تو بہت اختلاط ہوتا میرے کو ٹی وی کا بھی ذرا دل بھائی لانے کے واسطے آگے بیٹھ جاتا مگر میرے کو پسند نہیں ہے میرے کو گھر میں شور پسند نہیں ہے میں بولتا ہوں بھائی اچھا پکاؤ ہاں اچھا پکاؤ اچھا کھاؤ بہن بھائی محبت سے بیٹھو ذرا گھر کے جیسا گھر تو دکھ رہا نہیں ہمارا آپ کے زمانے میں جیسا کھانا آپ پہلے بولو میرے کو ایک معمولی بات بولتا ہوں شاہ زیرہ ویسا لاتے کیا آپ بولو سارے پکوان بولے تو شاہ جیری سے ہے خوشبو ویسا شاہ جیرہ نہیں ہے ویسا वैसा نہیں ہے ویسے مغزیات نہیں ہے کیا مزہ آئے گا بولو آپ آج کے زمانے میں کیا بنتے تھے دعوت سے ہی ہمارے پاس آپ کو معلوم ہے مرغ بولے تو بہت بڑی دعوت رہتی مرغ کی مگر اصلی مرغ یہ تمہارے کا پولٹری کے یہ پولٹری کے نہیں تھے جب یہ انگریز مرغیاں ایسے نہیں تھے ہمارے پاس ہمارے دیسی مرغی کی خوشبو اس میں اصلی گھی کا بگھار اس میں بادام پتے کاجو ڈال کے ویسی مرغی آپ کہاں بنتی بولا نہیں سکتی تو ہمارے کھانے کی امبوتی کی بھاجی لے کے ہم لوگ اس میں جھینگوں میں ڈالتے تھے وہ مزہ الگ ہی تھا یہ مزہ آج کہاں آ سکتا ہے بولو بی بیٹے آپ کو بولتے ہیں کہ آپ کے پوتے بولتے ہیں کہ آپ پاگل بابا ہمارا دیوانہ ہے بولتے مطلب ابھی تو خیر اللہ کے فضل سے ویسا نہیں بولتے مگر سمجھتے میں سمجھتا ہوں ویسے کبھی رہتے ہیں دن بھر گھر میں اب دیکھیے میرا بیوی اب سب چیزوں میں وہ لوگ پریشان ہوئے اب آپ کی مرضی سے ذرا آپ کے جیسے کچھ لوگ بلاتے بلا کیا بولتے میر حسین علی کو بلاؤ جی بول کے بچیوں کے رشتے لگاتا ہوں دیکھو کیوں کیونکہ اللہ کے فضل سے اچھے گھرانوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے جی چار پیسے میرے کو دے دیتے کوئی ایک آدھ جوڑا بھی بنا دیتے تو پھر آپ جوڑے جوڑے, دے جوڑے کے پیسے طے کرتے ہوں گے دہیج کے جی ہوں کرتا ہوں جی, نا. جی. نہیں کرنا چاہیے نا وہ اسلام سے جائز نہیں ہے پھر مشکل ہوتی ہے اس کی وجہ سے ایسا ہے دیکھو بی بی اب ہر طرف سے ایک دیکھو ایک بات بولتا ہوں بی بی آپ کو دینے والے کنے پیسہ ہے بھائی لینے والا لینے کو تیار ہے آپ میں کون منع کرے تو قانون آپ بنے تو رکتا کھائی نہیں ایک بات بول رہا ہوں میں آپ کو جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرے اب جس کے پاس نہیں ہے بولے تو اب انہیں اپنی حیثیت کے مطابق ویسا رشتہ بھی ڈھونڈ لیتا بڑا نہیں دیکھتا ہوں اب جیسا کہ رکشہ والا ہے جیسا کہ کوئی معمولی سائیکل کے پنچرا جوڑنے والا ہے اب ایسے بولے تو مل جاتے وہ بیچارے کر لیتے وہ اب نہیں ہے تو بیٹی کا باپ ہونا ہی سب سے بڑی سزا ہے بیٹے آج کل بیٹی کا باپ بننا بہت بڑی سزا ہے بزرگ ہیں ختم کرے اس رسم کو منع کریں لوگوں کو کیا مت کیجیے ایسا اب ہم بولے تو کیا بیٹے زمانہ بدلتا ہے کیا ارے اب ہم خبر میں پا ہوں لٹکا کو بیٹھے اب زمانہ کیا بدل سکتا کیا ہم زمانے کو بدلنے کی ہمت ٹوٹ گئی صحیح بات تو کیا سے چھپانے کا کیا ہے تھوڑے لوگ پیسے دیتے حسین بھائی کو بلا حسین بھائی کہاں ہیں کدھر ہیں بل کر ایسا بلا لیتے میرے کو بلائے تو میں جا کے ذرا ان لوگوں سے بات کر لیتا ہوں اور برابر اللہ کے فضل سے بہت کامیاب شادی آ رہے ہیں اب تک تو بہت سے کرا دیا میں جیا بڑے بڑے نوابوں کے گھروں میں کرایا بڑے بڑے لوگوں کرنے جا کے जरा जबान पर भरोसा करते ना अभी भी लोगा सारे लोग जो है आजकल सारे लड़के तो दुबई और मिडिल ईस्ट और इंदौर सब जगह जा रहे हैं अब जो हैदराबाद में है उनकी तनख्वाही कम है तो वो बेचारे से ऐसी लाएं क्या करें लोगों ऐसी बहुत परेशानी हो जाती है बिल्कुल सही बोले आप, क्या है दुबई में मट्ठी क्या है गए थे सो जमाने में गए थे अब तो मैं सुना पूरे आ रहे हैं چنا چاہیے ابھی ایک میرا بیٹا بھی واپس آنے والا ہے اچھا آپ کا بیٹا بھی وہیں گیا جی آؤ آپ کی دعا سے یہاں آٹو میکینک تھا انہیں آٹو مکینک جی آؤ یہاں آٹو مکینک تھا اچھا اب آپ کے جیسے کوئی لوگ بلائے اس کو بلا کے بولے ارے بھائی کیا جانی کے جانی کو بھیجا دیتے کیا میں بولا اب آپ کی دعا سے تین چار ہزار کما رہا انہیں تو آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا نہیں جو آٹو میٹک کیا کیا کیا دیکھو پڑھائے تو علم اقل کے واسطے رہتا روٹی کیا ملتی بولو آپ علم سے اخل کے واسطے اب نام وام لکھ لیتا اللہ کے فضل سے ذرا انگریزی بھی سیکھ لیا کہتے جا کر اچھا مگر ہاؤ بہت اچھا آپ نے کہاں تک پڑھا تھا میں کیا پڑھا تھا میں ویسے تو آپ کی دعا سے شاعری کرتا ہوں بولا شاعر نہ پہلے اپ کو ہاں شاعری تو کرتا ہوں میں تین چار جماعت نہ پڑھاتا ہوں میں اس زمانے میں میں اسکولوں پڑھتے پڑھتے تھے تھے یا استاد سے نہیں اسکول کو تو میں کبھی نہیں گیا گھر پہ ایک مول صاحب آتے تھے وہ بٹھا کر پڑھاتے تھے اللہ غریب کرے ہمارے والد بٹھا کر ان کو میرے کو آپ کو حیرت ہوں گی چھ آنے دیتے تھے مہینے کو ان کو چھ آنے دیتے تھے وہ ہم چار بھائی بیٹھ کو پڑھتے تھے دیکھو ان کے پاس بی زمانے میں ہمارے کو حفظان صحت مطالعہ یہ پورے مضامین ایک ساتھ انگریزی تو جب اس زمانے میں نہیں پڑھاتے تھے پھر عربی پڑھاتے تھے قرآن شریف بغدادی قائدہ یہ سب پڑھتے تھے ہم ان کا نے کھیا میں ہم چار بھائیوں کو پڑھاتے تھے کو کھانا کپڑے وغیرہ دیتے ہم برابر ان کو اپنے خطبے پہ ایک جوڑا مول صاحب کو برابر خود کو خود جوڑا رہتا تھا اور ان کو کھانا وانا جیسا بھی اللہ جائے آپ نے یہ چوتھی بیوی ہے آپ کے محل میں جی ہاں جی ہاں اور آپ کی دعا سے ساری بیویوں سے جملہ کوئی سترہ اٹھارہ بچے ہیں سترہ اٹھارہ جی ہاں سب خا میرے صدقہ ہے اللہ پالنے والا ایسا ہے بی بی جو بچہ پیدا ہوتا نا وہ اللہ رزق کا انتظام کرتا ہم کیا ہماری حیثیت کیا اللہ اس کا انتظام کر دیتا ہے ہر بندے کا تو اب سولہ سترہ بچے ہیں میرے پوتے نواسیاں بھلے تو پریشان ہو جائیں گے بہت ہے تعداد ان کی ابھی نے کتنے ہیں کے آتے اب میرے کو یاد نہیں رہتا ہے یہ کس کی بچی ہے کس کی پوتی ہے بول کر مگر آتے صبح پورے آتے کبھی کبھی آتے اب گھر تو ویسے اتنے بڑے بڑے نہیں ہیں پہلے کے جیسے مل کر بیٹھنے کرنے کے اب یہ گیرو دیکھ رہے ہیں نا آپ جس میں آئے ہیں جی, جی. یہ گیرج جو ہے بس یہ گیرج ہے دیکھیے بی اچھا وہ پینے کو پانی نہیں روشنی نہیں کچھ نہیں ہاں پانی دا. ختم ہو گیا نا اللہ یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے بی بی یہ قہر ہے بی بی دیکھو اب دیکھیے آپ کے سترہ بچے ان کے اتنے بچے جب اتنی زیادہ آبادی ہو جائے گی تو پانی ختم ہو جائے گا ارے یہ کچھ نہیں میں آپ کو بولا نا وہ تو اللہ پہلے سے وعدہ کر لیا رزق پہنچانے کا پانی پہنچانے کا یہ سب اب نئے نئے جو بن حکومت کیا بولتے ہیں ووٹنگ ووٹنگ کی نکلی نہیں جمہوریت یہ سب اس کی وجہ سے ہے یہ اچھا وہ آ, نہیں بولنا نہیں بادشاہ کا اقبال ہمیشہ بلند رہا تو اس کچھ نہیں ہوتا تو اصل یہ ہے تو اب آپ اور کچھ بولنے کا ہے بی بی چائے وغیرہ کچھ آپ کے واسطے میں گرم کراتا ہوں جی نہیں جی نہیں کا دل رکھ لینے کے واسطے شکریہ ہم نے آپ کا بہت وقت لیا اور بہت اچھی دلچسپ باتیں آپ نے سنائی